ہے، اور زمہ اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے سب کا مالک تو اے پوجو اور اس کی بندک پر ثابت رہو کیا اس کے نام کا دوسرا جانتی ہو